وحدہ الا ان من يهد الله فلا مضل له نمي يودل له صلاحات الله الله اله الله وحده وحده وحده لا شريك له ونشهد ان بند کر میں سب کچھ بند کر تو یہ کال اللہ تبارک و فی القرآن المجید والفرقان الحمید قرآن کال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن المجید فی مقام الآخر نبے عبادی انی ان غصور الرحیم بننا قال اللہ و تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید کی مقام آخر لا تقنت من رحمت الله ان اللہ یغفر الظنوب جمعیہ وعنیبو الی ربکم وحسلمو من قبلو ان یعطیقم العذاب و سمع لا تنسرون قال اللہ و تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد من هم رسولم و شاہ دین و شاطرین الحمد للمین السلام علیکم سلام کے بعد میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو آیات مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ شکوک و شبہات جو باطل میں اٹھ رہے ہیں ان کے متعلق چند عنوان کے طور پر باتیں کروں گا ایک تو چین شریف گیا میں تو ادھر سوال پیدا ہو رہا تھا کہ حضور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہے پھر ہمارا کیا قصور بہت عام ہو رہی تھی اور یہ شاخن او سو ڈے او جت لوک آم لوگ دے بارے بحث کر دینا برگ ہے جو آپ نے فرمای لیکن صوفیہ کرام دا مسئلہ کے جو آپ فرما دیتے آپ دے دے بیٹھے ہیں؟ جو اصا کرنا ہوا فرما دیتے نے جو وقت فرما دیتے نے یہ صحیح مسئلہ جہاں لوگ آدھے جو آپ جو فرمائے ہو تو فرما دینے آپ کو بریم کر دیتا لیکن صوفیا کرام دا مسئلہ کی وہ جو ہونا آپ فرما دیتے تقدیر بار ہر بندہ جو لکھو ملنے سلان بارے تھوڑی جی مسال دے سا محمود کی محبت رکھے نے. کیا نمایاں خوبی ہے؟ کیا بھلا؟ ایک لال گیتا جو بادشاہ کی تو وزیر تو توڑ ہسن کر گیا بے قدی سارے, سارے توڑ کر گیا اجاز دیوار نے ماریا تر آیا کیا بے وقوف کو عزیز رکھ دیں یا اتنا قیمتی لال دیوار دروڑ لیتے محمود غز نے بھی آخا لال کیوں تروڑے بادشاہ سلامت معافی وہ منگوا کلوا سکو بادشاہ یہ مثال چھک بھی نہیں رب العالمین نال تھوڑی سی جی تصویر لیکن ادھر تو فرق ہی بہت ہے. کوئی مثال ہی نہیں ادب کے انتہا سے سمجھو گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا اس نے کہا بادشاہ سلامت لال بہت قیمتی تھا لیکن تیرا حکم اس سے بھی مجھے قیمتی لگا ہے تو ایاض حکم سے میرا مانا پھر معافی کیوں مانگی بادشاہ سلامت تو تو جانتا تھا کہ حکم تم نے کہا کہ کیوں توڑا میں نے تجھے ایسا کہنا بے ادبی سمجھی کہ بادشاہ حکم بھی تو دیتا ہے پھر ناراض بھی تو ہوتا ہے عدب دے شیطان کو تو نے سیدھا کیوں نہیں کیا قسمت آنے بندہ آنے تو لکھی تعستی میرا کیا کسو حضرت یار بولالمین میں معافی مانگتا ہوں وہ یادوا اس نے کہا میں نے بےعدبی سمجھی بادشاہ کو ایسا کہنا جو یارو وہ علاقے میں ساری تقریر کرنوں نا اور سرائے کی ہوا تو میں چیز سب کو اردو اردو تو جا کو جو ہے نہیں تو شیطان ہے میرے کیا کسور آدم السلام اللہ تعالی ادب دی تھی تو او نا نا تو انا راہ پکڑے لے سادہ اللہ ساڑا کیا راہ پکڑے یا رب العالمینہ سا گناہ سکتے سارا جرم میں سا کو معاف کرے وہ بچ گئے جنہیں استمال شیطان علی کی پیشت بیا ہے کہ مرزائیں شوشہ ہو گئے کتلی اللہ چوانچ بام فلیٹ چاپے نہیں کتن شاہد آئے ہوں انوال چھنڈوے سے بھئی انہاں کے سادے مرزا کے میں تسا قبری منصور اللہ جانا تو ہے؟ رحمت اللہ علیہ سبحانی جتا علماء فم دماغ خراب ہے موشتا شاہ بےمانو بے پرچار کی <raksis> متا شاہ پرچاربلیغ کیم نہیں پر بنانے پچاڑ دماغ خراب بریلوی نا شکی مزاج ادارا واقع تھے دو بند چل کے بریلو بچ گئے سنت نہیں سنت. شاہ صاحب کو بریلوی نی بریلو شہر جماعت چا سا سال ساری مولوی بخشو ہی کرے جی حضور صلی اللہ صاحب رکھے آپ نہ آپ کوئی فرمایا بہت اچھا چھ دفاع دری تو, تو نہیں۔ نبی حضرت امیر نمبر نمبر صحابہ بیٹھ رسول خاموش جو رہے دے آسمان ہوئے ہی اتر بھی. اللہ تعالی جباب ہی کو کو دا پہلے تکلیف نہیں آیا یا جو او کلمہ مسلمان پڑھ کافر بھی کافر دیر تاز دینا بڑا مشکل زیادہ اللہ میں میں کو مولوی بحث ای حوری عمر آپ روپے درجے شاہر حضور صلی اللہ علیہ ایک اللہ تعالیٰ, تعالیٰ قرآن مجید تو آیت مبارک ہے اللہ تعالیٰ جہن کے نہیں دے چار کی خبر دے شاہ صاحب دو دے اور باقی دے تابے نہیں ہو سب آپ دعی آئی تو نصیب نہ ہو جی بائیمان ہو او دا دنیا چاہے او او او تے کو جائے سایا ہے جھوٹے پی رہے دعا کلام کر پیسے منگے فرمایا او بھی جوٹے بھی جھوٹا فرمائے صاف کرے ہوئی بھائی میرے کن واپتے اللہ کی لوڑی مار میں میں میں میں میں میں چار مار دی قتل ہو گئی لگا کو پتہ لگے جو بائی میں کو قتل کروایا چار سال جیل چاہیے چار پانچ لاکھ روپیہ لگ گیا جی ری کوئن یا یا جادو ہے. دے ہی نا دی گیم چلی سایہ یا جادو یہ ہی بندہ امامت پہ نہیں امامت ہیں اختیارات کیا کیا کتنا, اندے ہیں؟ کتنا ہیں؟ جو امامت ہوتے ہر بندہ بحث کریں دے یار آخو جی مولوی خراب ہیں ہر بندہ بے ایمان مولوی زیادہ جورما دے مولوی کا زیادہ جرماتے تیرہ مولویت وعدے زیادہ گناہ ہے تو بیمانِ کافر ہے عقیدت ہے بللالوکیل بہترین ہی مسئلہ دوکتے میں انہاں کو سوال کی تھا جو کفر دے قانون دا قائم ہون دا انحسار کے ریشائے دیں اور اسلام دے قانون دا قائم ہون دا انحسار کے ریشائے دیں کوئی دلاجواب تھی گئے کفر دا جی عوام دے. رام رام عوام د شکم کے بہت سلطنت مروب نہ اپنے ملک کے باہر آنے والوں کا اس پر روپ نہ ہو ہے ہوا بستی میں چلا جاتا ہے تو بائیمان جن کے پاس ایسا میزائل دس لاکھ فوج کی قیادت میں ظلم کر رہا ہے اور عوام پر عوام پر ظلم کرنے والوں کو چنگیز کہاں کہاں جنہوں نے باہر فتوحات کی, کی ہے وہ خالد بین نام ان کے روشن <تصفح> عوام تو کیونٹی ہے اور بوز اسے کہتے ہیں جو کمزور پر اپنی درست اور طاقت ازمائے اور بازار اسے کہتے ہیں جو طاقتور پر ہاتھی اسے کہ اس لیے بہترین جہاد ظالم حاکم کو حق کہنا یہ نہیں بہترین جہاد مولوی کو کہنا جس ملک کی حکومت بوز دل ہو بے وقوف ہو اس ملک کی عوام ہی دل بے وقوف ہوگی امریکہ وہاں سے ایک دھمکی دے پیشاب نکل جاتا ہے ہمارے لیے شیر ہے اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہاتم وہ ہے جو باہر والے ملکوں کے لیے شیر ہو اور عوام کے لیے عام ہو اور بہت دل, دل وہ ہے باہر رام رام اور عوام کے لیے شیر بنا ہو تھنڈا ہے نا طاقت ہو کیا ہے بہی بان امریکہ حکا لگائے تمہارا پیشاب نکل جاتا ہے تم ہمارے لیے ظالم بنے ہوئے ہو نیست ہاکم کے اندرونے سلطنت محبوب نہ باشا را وہ بھی حاکم نہیں ہے جو عوام میں محبوب نہ جہاں سے گزرے عوام نچھاور یہ سور باہر رام رام ہمارے لیے شعر ہے یہ سبولی کا تو یار yes, آنند چوکیدار نہیں لگاتے یہ سکولی بوز دل دل ہے بہر شیر رام رام ہمارے لیے شعر ہے گزر ہے بہرون ملک موش اندرونے ملک شیر ہے تو بتا اب آپ خود پیسہ ہو کو بنا ایمان بہر والے ملکوں کے لیے چوہا ہے اور ہمارے لیے تو شیر بنا ہوا پھر بادر اسے کہتے ہوئے ہم یہ چھپے بیٹھے ہیں تو کہو بے ایمانو نہ تم آ باہر تم مرو روپ سے خالی ہو نہ عوام میں محبوب ہو بابو تو نکلے بہت چھپے کیوں بیٹھے ہو چوہے کی طرح ہمارے خلیفہ تو باہر چلتے تھے بھائی مانو تمہیں کردار باہر نہیں آنے دیتا اس لیے کہ ہمیں گولی مار دے کوئی جہاں بھی سور جائیں بی بی چھپ کر جائیں گے چوہے کی طرح کیوں عوام سے تو بنار ہی رکھی سوروں نے عوام پر تو ظلم کیا ہے تو امامت کے اقسام سمجھ آ جائیں اب میں وکیل کو کہا وہ کہتا ہے جی مولوی گنا کرتے ہیں کرتے آگے غور سے سننا میں نے کہا یار تو قتل کرے کیا لگے گا تو وکیل آئے غور سے سننا جن سو تو میں کہ جنگل کا چرواہ کرے وہ کہتا ہے مولوی تو جان کر کرتا ہے نا عوام تو انجان ہے اس لیے مولوی کا جرم بڑا یہ دلیل دے رہے میں نے کہا یار عوام کا بندہ جنگل کا چرواہ قتل کرے اسے کیا لگے گا کہتا ہے سین سو دو ایسے ہے نا بھائی کیا انجان کو چھوڑ دیتا ہے قانون اب بہمان وہ بولے وکیل صاف تھے میں نے کہا وہ انجان ہے تو وکیل ہے وہ جنگل کا چروا ہے اس پر بھی تین سو دو کیوں لگ رہا ہے تو کتا قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے اب میں نے کہا بہمان تو آ گیا نا وکیل جہلو لو سات وکیل تھے میں نے کہا جزوی ناقص سب کے لیے برابر اور جامع اور کامل کسی کے لیے برابر اور کسی کے لیے کچھ کسی کے لیے کچھ کہتے ہیں جامع کامل جزوی ناقص اور سے سننا جزوی جزوی اور ناقص قانون ہی نہیں ہوتا قانون ہوتا بھی جامع کامل لیے علم بھی, سنی ہوتا ہے. علی بھی نہیں ہوتا اللہ فلام پہل بھی بتایا ہوں اللہ فلام جہاں بھی لگتا ہے حدیث پاک کا جو معنی بدلے وہ مرتد ہو جاتا ہے واجب القتل ہو جاتا ہے نکاح تو حدیث پاک کا جو معنی بدلے گا وہ تو مرتد ہو گیا اس کی تو ذرا کرتا ہے حرام کی اولاد جب تک توبہ صاحب نہ ہو نکاح پیر نہ پائے انہوں نے پوت بول علما ولاکانہ علم سے سمجھ دیا کوئی بیٹھا ہوگا ماسٹر صاحب جی پرو صاحب پوچھتا ہوں کہ علم اور عالم میں کیا فرق ہے کسی ماسٹر سوال کرنا کیونکہ وہی بھی عال علم علم لکھا ہوا ہے نا اس لیے میں کہتا ہوں اسکول والے منافع ہیں کافر سے بھی بدتر ہیں کیونکہ کافر کامدار بحر ایک ہوتا ہے مومن کام دار بحر ایک ہوتا ہے منافع کام دار بحر ایک نہیں ہوتا در کے والے شخص جہان میں ہوگا منافق دیکھو کافروبی فوج بیٹھی آئی وہی ایک سو پچیس تیس بندہ بیٹھا ہے ان منافقوں پر اللہ نے برف کا پہاڑ گھیر دیا ایک کلو میٹر برف کا تودہ پہاڑ ہی سمجھو اور بزرگ فرماتے ہیں آگ سے زیادہ عذاب جو ہے یہ ٹھنڈک کا ہے یہ بھی عذاب ہے لاشیں نہیں ملتی برف اوپر پڑی ہے لاش گئی اللہ نے برباد کر دیا کافر بیٹھے ہیں اسی برف کے پہاڑ پر یہ منافق ختم ہیں جو کافروں کے ساتھ کشمیر ہے وہ بحال ہے جو ان منافقوں کے ساتھ اٹھتر سو سکول نو لاکھ بچے اور تیس لاکھ آدمی ختم اس لیے یہ بےمان سکول والے منافق ہیں کد در کے لش والے منافق جو ہوتا ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے کیونکہ کافر کا اندر بہر لیبل پشاب کا اندر پشاب مومن کا لیبل دودھ کا اندر دھد منافق کا لیبل دودھ کا اندر پشاب ایمان سے کہو باہر علوم نور لکھا ہے علم علم لکھا ہے وین ان بےمانوں سے پوچھو بےمانو منافق تم ڈیڑھ سو سال ہو گیا علم علم کہتے ہیں پڑھنے والے کو عالم کیوں نہیں کہا اگر یہ علم ہے تو پٹواری ڈی سی تو بھی عالم ہے اگر تم کو کہو بندے کے بیٹے بنو یا بھائی مانو اسے علم نہ کہو اتنے بول علما وال نبی سین اتنے بو الع علما اللہ فلام جہاں بھی لگتا ہے وہ مارفا ہوتا ہے مارفا جامع اور کامل ہوتا ہے کائنات کے لیے ایک جامع اور کامل جو بدلا نہ جائے جزوی اور ناقص کو قانون کہنا بھائی مانو کافر کافر ہے کہ جزوی ناقص قانون ہی نہیں ہو سکتا قانون کے دو خواص ہیں جامع اور کامل اللہ مجھے کہنے لگے کس طرح یہ جامع کامل میں نے کہا جامع کائنات کے لیے اسلام کا قانون کائنات کے لیے ایک ہے یا کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے جزوی امریکہ کا علیحدہ برطانیہ کا علیحدہ ہندوستان افغانستان روس چین ہر ایک کا علیحدہ یہ جزوی ہو گیا اور نہ جب مرضی آئے بدل ڈالا علم بھی اسی طرح ارحمان والن رحمان نے قرآن کا علم دیا اللہ. یہ جامعہ ہے یا جزوی ہے کائنات کے لیے ایک ہے کامل ہے یا ناکس ہے ارے ناقص جاتا ہے کامل بدل جاتا ہے بدلتا نہیں سولہ سو سال سے آ رہا ہے بدلا دنیا کو چھوڑو دنیا میں تو ہزاروں نصاب ہوں گے ایک شہر کے آٹھ سکول ہیں آٹھ نصاب جنوی ہو گیا جب مرضی آیا بدل دا تو بدلنے والا ناکس ہوتا ہے جو بدل بدل نہ وہ کامل ہوتا ہے تو میں نے کہا بھائی مانو جزوی ناخل سب کے لیے برابر اور جامل کامل کسی کے لیے کچھ کسی پھر میں نے یہی وضاحت کی یہ جزوی ہو گیا امریکہ کا کچھ برطانیہ اور ناخص جب مرضی ہمارا قانون سولہ سو سال سے آ رہا ہے کینات کے لیے آئے کا اور کامل آئے بدلا نہیں اب وہ سوال میں نے کیا میں گور سے سننا اگر جنگل کے چرواہا تین سو دو نہ لگے تو میں نے کہا क्या کوئی بتا سکتا سکتی ماسٹر پروفیسر ابھی بیٹھے کوئی بھائی اگر جنگل کے چرواہ پر تین سو دو نہ لگے قانون سب کے لیے برابر ہو پھر اس کے نکاح کیا ہے سارے जब ہو جب وکیل سنی ہے آپ کو کیا ہے تو میں نے کہا اس کا نقص یہ ہے کہ ہم جنگل کے چرواہ کو پیسے دے دیں گے کیوں تو تم پر سزا کی تکسیف ہے ہمارا دشمن قتل کر دو تو جرم نہیں رکتا جب تک برابر نہ ہو بات سمجھ آئی نا وہ کہنے لگے بات سچی ہے اچھا میں نے کہا اب ایسا کوئی طریقہ بتاؤ کوئی فارمولہ بتاؤ جس میں بڑے چھوٹے مجرم اور بڑے چھوٹے جرم کا پتہ لگے ہے کوئی آپ کو پتہ فارمولہ اب فیارے یہ کہتے ہیں بتاؤ میں نے سنو بڑا چھوٹا جرم اور بڑا چھوٹا مجرم پتا لگے گا اس کی سزا کو دیکھو غور سے سننا چاہیے یہی ایک فارمولہ ہے اگر है سزا ہے سخت تو جرم ہے بڑا اگر سزا ہے چھوٹی تو جرم ہے چھوٹا میں نے کہا اور سے تم بھی سن لو تمہارا جج ایک کو پھانسی دے دیتا ہے ایک کو دس سال سزا دے دیتا ہے ایک کو دس ہزار جرمانہ لگتا ہے بتاؤ وہ کہتے ہیں جس کو پھانسی دی وہ بڑا مجرم ہے جس کو دس سال سزا دی وہ اس سے چھوٹا مجرم ہے جس کو دس ہزار جرمانہ لگایا وہ سزا کو دیکھا تو پتہ لگا نا اب میں نے کہا تمہارا جج اصافا کر کے چھوٹے بڑے مجرم کو ایک سزا دے دے کہتا وہ تو ظالم ہے سب کو پھانسی دے دے اگر تقسیف کر کے سب کو جرمانہ لگا دے بڑے کہتا بے انصاف ہے اب میں نے کہا تم مر گئے اب تم کافر ہو گئے توبہ کرو جو کہتے ہیں مولوی کا بڑا جرما ہے وہ حقیقت میں کفر کرتے ہیں کافر ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے اب یہاں بات کھولوں گا بھائی اب جج بڑے چھوٹے مجرم کو اضافہ کر کے سزا دے وہ ظالم بڑے چھوٹے مجرم کو تقسیف کر کے سزا دے وہ بے انصاف یہ بات مسلم ہے کوئی مانے نہ مانے بات سمجھ آ یہاں تک حاج. ہم میں نے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم کہے جا بے انصاحب وہ کافر ہے اس میں بھی کوئی شک ہے تو غور سے سننا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولوی کو فرمایا ایک دیرہ زیادہ لگا دو تو کہتا ہے مولوی کا جرم برابر ہے سزا تو برابر بولی آپ نے کافرہ یا کوئی یا صحابی آیا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو سعودیرہ لگ رہا ہے شادی شدہ ہے تو سنگسار ہو رہا ہے فرمایا بلکہ اتنا اسلام کا قانون ہے ایک امیر لڑکی آئی لوگوں نے کہا چوری کی لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں فرمایا اب جو کہتا ہے مولوی کا جرم بڑا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا برابر بولیا مجھے کہیں دکھاؤ آپ نے فرمایا درا مولوی کو اوپر مار دو ہے کہ تو تم تو کہتے ہو جو چھوٹے بڑے سزا برابر بولے ظالم جب انصاف ہے اب جو بولوی کا جرم ہے تمہارے نزدیک بڑا عام کا جرم ہے چھوٹا تمہارا خود بیان کی کیا ہے کہ چھوٹا بڑا مجرم اور سزا برابر بولو یا ظالم ہے یا بے انصاف تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظالم بے انصاف کہتا ہے کافر ہے تو میں نے کہا مجھے دکھاؤ آپ نے فرمایا ہو عالم کو ایک دیرا زیادہ مار دو اور جو ان پر انجان ہے اس کو ایک دیرا سارے ماتھے کے نیچے گر پڑے گی نا بعض ایسے باتیں ہیں جو حکم ہے سویرے بندہ کا, کا شام کو کافی ہوگا پتہ نہیں لگے گا کفر کر جائے گا بئی مار جس طرح میں وہاں بھی بیان کیا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں بار بار بات کرو دل میں اتر جائے تو حکمت بنتی ہے جس نے وہاں سنا ہے یہ بیان میں کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے ایمان سے بچا لے اپنا اسلام کا انکار کرنا تو کافر ہے. وہ بھی وکیل تھا ایک ڈاکٹر ایک پروفیسر میں جا رہا تھا ان میں میرے مخالف تھے ڈاکٹر کے پاس آئے بیٹھے تھے پروفیسر اور وکیل تو مجھے ہم جانتے تھے تے مخالف مجھے کوئی ڈاکٹر کہتا ہے حضرت ہی آؤ مجید. کہتا ہے اسلام لے آئے غور سے سننا. اسلام لے آئے اسلام ہے میں نے کہا بے مان تو, تو کافر ہو گیا کہتا ہے کیوں غور سے سننا میں نے کہا اللہ تبارک کتاب حاکم الحاکمین ہے کسی ہاکیم کے قانون کا انکار کرنا تو اس کی حاکمیت کا انکار ہے تو میں نے کہا تمہاری حکومت آئے کہتے ہاں میں نے کہا ان کے عوام خلاف کام نہیں کر رہی بچا کے نہیں لگ رہے چوری نہیں ہو رہی حکومت کے خلاف کام ہو نہیں رہے قتل ہو رہے ہیں کہتے ہاں پھر سزا نہیں پاتے اب بھائی سے میں جو حاکم سزا دینے پر قادر ہوتا ہے اس کی حکومت موجود ہوتی ہے جس قانون کی جزا سزا ہو اس قانون کی بالادستی بھی موجود ہوتی ہے میں نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ سزا دینے پر قادر آئے ہاں تو پھر پھر اس کی حکومت کا قانون کا انکار جس قانون کی سزا جزا اس قانون کی بالادستی موجود ہوتی ہے ارے اس حکومت سے بادشاہ کو سزا کوئی نہیں دیتا دیتا ہے کوئی بڑے بڑے ہاتھ کم کر کا رشوت کار ہیں کوئی ڈاکہ مار کر جنگلوں میں چھپ رہے ہیں کوئی قتل کر کے غیر ملک نکل گئے ہیں بچ سکتا ہے ان کی حکومت کی سزا سے ہزاروں لوگ پھر رہے ہیں لو چھپ کر ادھر ادھر میں نے کہا اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے تو بھائی اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے تم تو جیل میں کر دیتے ہو بھاگ جائے اللہ سے کون بھاگ جائے گا میں اللہ نے لاؤن فید دنیا،, فید ہوں عذاب دنیا میں بھی رسوا کر دوں گا اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہمیشہ کا دوں گا یہ بھی ساتھ جیل میں رکھ لیتے ہیں اللہ کی جیل ہے نہیں یہ کبا جیل نہیں ہے کروڑوں اور روپ پابند ہے پڑے ہیں, ہیں، فرشتے پیٹ رہے ہیں دو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں مسلے لکھی جا رہی ہے حساب کا دن ہے سب کو وہ میمل مستالت خیریں ذرا مل مستال مسکال کے دانے جتنا بھی عمل نہیں بھاگ سکتا اللہ اس کو سزا دے گا سمجھ آ گئی اسلام <سلام> تو ہے صرف ایک ہماری بے وقوفی ہے جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے فرمایا یہ تھوڑی سزا ہے یہ قبول کر لو گے تو تم انعام پاؤ گے اگر یہ نہیں تمہیں کرتے تو پھر ہمیشہ کی سزا اس جہان میں بھی برباد کر دوں گا اگلے جہان بھی خالدین کروڑوں ارباں سال جاننا میں چلا جائے گا تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تو ہمارے سر پر اس وقت بیٹھ گیا روحوں میں جب اللہ نے فرمایا اشفک نہ مینہا حوالہ بہاڑ زمین سب در گئے وہ امانت کیا تھی اللہ نے فرمایا میں حکم بھیجوں گا جو مانے کا جزا دوں گا جو نامانے مانے کا سزا دوں گا تو بہاڑ در گئے جو ہم نہیں اٹھاتے. زمین سمندر ہر چیز ڈر گئے آسمان ڈر گئے ہم یہ امانت نہیں. حاملسان انسان نے اٹھا لیا جا جو جا کی وجہ سے امانت کو اٹھا لیا تو اسلام تو اس دن سے بیٹھ گیا ہر بندہ مکل ہے کوئی آزاد ہے تو مکلف ذرا ذرا پوچھا جائے گا اس حکومت کی سزا سے بچ سکتا ہے اس حکومت اللہ کی سزا سے دنیا کے بادشاہ بھی نہیں بچ سکتا جیل میں اللہ اے اللہ کا سپاہی یا کینات میں ایک ایک سیکنڈ میں پوری کائنات کو لے جائے کوئی بھاگ سکتا ہے یا تیس لاکھ بندہ کچو مر نکلے پڑے ہیں بالا کوٹ کو انہوں نے بجلی کی تار لگا دی مت جو تیس تیس چالیس گڑھ کھود کر بلڈوزر سے ڈالے جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا کتنی بھی نصیب ہے آ سکتا ہے اس جیل سے تو امید ہے رشتے دار ملاتے ہیں کھانا مل جاتا ہے ہر چیز اس جیل کا تو پتا نہیں ہے جو گرد مار رہے ہیں پھر سپو کا گھر ہے زہریلے بچھو اور سپو سب کاٹ رہے چیخو پکار ہوتی ہے صرف جن اور انسان نہیں سنتے ان کی چیخیں جو ان کو عذاب مل رہا ہے باقی ہر چیز سنتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو گھوڑا آپ کا دوڑا صاحبہ نے رب کی رسول اللہ ایک کس طرح اب فرمائد قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے وہ ایسا چیخ رہا ہے جو گھوڑا بھی ڈر گیا اللہ تو ماں حاصل ایسا کہنا کہ اسلام نہیں آیا یہ بےمان لوگوں کا کام ہے اسلام ہمارے سر پر بیٹھا ہے ہماری بے وقوفی بےمانگی کہ ہم تھوڑی سزا کو نہیں برداشت کر رہے بےمان حکمران بھی جوتے کھائیں گے یہ بھی اور بڑی سزا سر پر رکھی ہے تو یہ ہماری جہالت اور بے وقوفی ہے, او ہے کتاب نکھرا ہے جب کتاب کہو گے تو قرآن مجید ہوگا فن جانا بھی آتا ہے وہ مارفا اور مارفا جامع اور کائنات ہوتی کتاب نکرا ہے پتا نہیں کون سی کتاب جب آل کتاب کہو گے تو قرآن مجید ہوگا بےمانو دنیا کا کوئی علم عل علم نہیں ہو سکتا دنیا کی کوئی کتاب الکتاب عل علم قرآن و تفسیر و حدیث ہر کے بجوزی خاند خبیص اس کو علم بنا دیا بہر لکھتے ہیں العلم عل نور اندر بنتے ہیں سوروں کے سور مناف گو اس کو العلم عل بنا دیا تم نے بےمانو تم نے حدیث کا معنی بدل دیا بھی اتلے اورلو بلون کر اتلپو علیہ پڑ کے دیکھو علیفلام ہے دوسرا انہوں نے مانا بدلا حدیث پاک کا اتور شترولیمان غور سے سننا اترولی اس کا معنی کیا ہے پاکی نے اس ہے کیا ہے ہاں اس بےمان نے اس کا معنی بھی بدل دیا صفائی نے سیمان طہارت مانا کوئی دنیا کی طاقت طہارت مانا صفائی نہیں کر سکتی حدیث خود جان کرنا یا حدیث پاک کا مانا بدل دینا برابر ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اب اس کا بل شاہ نے اس کو واضح کر دیا میں اور تن ہر کوئی کردا من صاف کرے کوئی بلے شاجر من صاف کریں دے جنت ویسن سوئی تو سونا صفح ایمان دی, دی تان دی نہیں تان صفحہ خرق کی کر دا یہودی چوڑھا دفعہ مرے دی ایمان نالا کو ولی کی بات ایدن سراط المستقیم میں نماز میں رسز ایل نے پڑھی من نے کہا یار الحمد شریف نہ پڑھا کر عالم تھا کہتا کیوں میں یہ تو تقلید ہے کون امات صادقین بھی تقلید ہیں قرآن سمیٹ دو جائے. سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جس طرح وہ کریں اسی طرح کر. یہ تقلید ہے ہم میں نے کہا تم پڑھتے ہو ادھر العالمین ہم. ہمیں انام والے لوگوں کا راستہ دکھا وہ سیدھے راہ پر وہی وہ ہے یہ تقلید ہے نام اللہ نبی جی صدیقی نئے اللہ نبی صدیق شہید ولی والا راستہ مانگو یہ تو تقلید ہے جس طرح وہ کرتے ہیں کرو اب تم کوئی اور صورت الحمد شریف کی پر جس میں ہو کہ ہمیں قرآن حدیث والا راستہ دکھا قرآن میں نے کہا مجھے بتا تو عالمائے اللہ جب راستہ حدیث قرآن والا ہے سیدھا لیکن میرے مالک نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے حدیث قرآن والا راستہ مانگو سیدھا راہ وہ سی نام والے لوگوں والا راستہ مانگو جس طرح وہ اسی دیر پر ہیں جس طرح وہ کریں اسی طرح کرو صاحب وہی رکھو ملوی وہی کرو اقوال بھی وہی افعال بھی ایمان یہ تو میں نے کہا تقلید ہے کر میں نے کہا یہ بتا اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مجھ سے حدیث قرآن خاموش کہ اللہ نے اس لیے نہیں فرمایا کیا حدیث قرآن میرا ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میرے انعام والے لوگوں نے سمجھا اس لیے تو اس طرح کرو جس طرح ایمان الگ میرے نبی صدیق شہید اور ولی ولیو بند نبیوں کو اور ولیوں کو غیر اللہ کہتے ہیں نہیں کہتے اب مینون بے بادل کتاب کتابیں فرون بے باز وہ بےمان و بار میری آیات مانتے ہو بات سب کو کیوں نہیں مانتے اب دیکھو وادہ بھی صاحب کیا ہے اللہ نے کسی نبی کو نبی اللہ کسی کو خلیل اللہ کسی کو حبیب اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں <سلام> کسی کو صفی اللہ کسی کو نبی اللہ اللہ نے کسی نبی کو غیر اللہ فرمایا ہی نہیں تو فرماتا میرا حبیب خلیل میرے دوست دوست سب کو سارے قرآن میں ثابت کرو اللہ نے کسی نبی کو غیر اللہ فرمایا ہو گیس سوالیں ہی لوگ ہیں اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ میرے دوست وہ غیر اللہ نہیں آئے وہ آہل اللہ ہے اور اہل اللہ کی شان ہے مردہ بھی زندہ کرے کہے گا اللہ نے کیا اب نمرود غیر اللہ ہے وہ کہتا ہے آنا ہوئی وہاں امید میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل اللہ ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ مارتا ہے اللہ جلاتا ہے بھلی خود مردہ زندہ کرے کہے گا میں نے کہے گا اللہ نے کیا یا شان ہے آل اللہ اور غیر اللہ میں فرق نہیں رکھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں مانتے بے بقوفی جہالت دیکھو حدیث کو نہیں مانتا عالم یو سلونا فی قبور ہے حدیث پات پوچھا گیا ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے, پہلے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا حدیث پاتے اللہ نے فرمایا اے صحابی دور نبیے کا تیرے نبی کے نور کو آہ آہ بھائی مانو شانِ مسلیت کو دیکھتے ہیں شانِ فضیلت بھی دی گئی اور شانِ مسلیت بھی دی گئی فرشتے نور ہیں ہمیں کچھ مستفیدہ ان سے نہیں ہو سکتے اس لیے ہم کو شانِ مثلیت بھی اور شانِ فضیلت بھی خلافت مورانیت کا تعلق یہ شان فضیلت ہے اللہ سے آئے مصریت کا تعلق ہم سے شان مثریت نہ ہوتی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حقیقت کو میرا اللہ جانتا ہے یہ حقیقت محمد بشریت سے بھی بال آتا رہے سے بھی بار آتا ارے بشریت بیت المقدس میں رہ گئی اور جبریل امین نوروں کا سردار وہ سدرت منترا پر رہ یا رسول اللہ نور ایک بال کے سر جتنا اوپر سفر کروں جل جاؤں گا وہ نورانیت جل رہے آپ جا رہے ہیں تو معلوم ہو آپ اب یہ بتاؤ جو ذات ہے وہ ہے جوہر جو صفت ہے وہ ہے ارد اور سے سننا اللہ نے وعدہ وادامی ساتھ میں کوئی قرآن صرف بیٹھا اور نبیوں سے وعدہ لیا میرا محبوب ہے لا مینا بہی والا تھا انسرنا میرے محبوب نہیمانی نہ نا میرے محبوب کی مدد ہی کرائے وعدہ لیا جا رہا ہے سے کیا وضاحت کرو وقت نہیں ذات کیا ہوتی ہے نہ جوہر صفت کیا ہوتی ہے ارے ارد جوہر کا محتاج ہوتا ہے جب جوہر مار جائے صفت غور سے پٹواری مر جائے پٹواری اس کی پٹوار گیری رہے گی جو کہ جوہر چلا گیا تو مر جائے اس کی بات صحیح سی مر جائے کپتان مر جائے کوئی جب وہ مر جائے سفت رہتی نہیں کیونکہ سفت جوہر کی محتاج ہے ارے مائنڈ بھائی مانوں سے پوچھتا ہوں ارے جس کی صفت ارد کو موت نہیں بے مانو اس کی ذات کو کرنا ارے آپ رسول ہیں نہیں کیا پڑھتے ہو لا الا اللہ محمد رسول اللہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ اللہ بھی کرو کیا کرو کف بہت اللہ اللہ کرنا حرف اللہ غور سے سننا اللہ کچھ نہ اس کے بزرگان دین فرماتے ہیں جب بھی باری تال اللہ کرو گے طاقت لگے گی اللہ کرو گے کف جب بھی باری کا کاسم پاک لو تو کہو اللہ ہو تعالیٰ آسان بھی بول جائے گا یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ضروری ہے باری تعلیٰ کاسلم پاک لو تو اللہ ہو تبارک و تعالیٰ کہو جل شاہ کہو اگر یہ نہیں کہتے تو اللہ ہو تعالی ضرور کہو اللہ ہو بل جائے گی تعالیٰ بلند اس لیے اللہ اللہ بھی نہ کیا کرے ارے اذان کی آواز اوپر جائے اللہ تعالی عذاب کو روک لیتا ہے ازان ہی صحیح نہیں جاتی اشاد اللہ الہ الا اللہ لا نہیں ایسے کرتے ہیں نا بعض محمد کہتے ہیں نا بلا وہ بھی کفر ہے نہ بولتے ہیں بعض اکبار کہتے ہیں اکبار شیطان کا نام ہے تو, لا تو عام ہے یعنی اذان صحیح نہیں ہی ہمارے نصیب میں اذان صحیح ہو تو عذابط ہم پر عذاب جو آنا ہے اذان بھی کہیں صحیح نہیں ہے اللہ اللہ اللہ اشاد اللہ, اللہ اشاد محمد الرسول اللہ ہے ساری یار انم تک وہ انم تو کہیں کف رہے جہاں الفاظ چلا جائے تو تبدیل ہو جائے تو میں بیان کر رہا تھا کہ جس حضور صلی اللہ ہم وسلم کلمہ کیا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد اللہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا تھے وہی کہے گا تو بےمان ہو جائے گا سیاج منیرا ہے رین ہیں حاکم ہیں ان کے سفات کو موت لی ارد کو موت لی تو جوہر کو کہاں ذات کو کہاں بس آئی نا تمام نبی حدیث نفی قبو رحم سب امبیا زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں یہ حدیث پاک تو میں بتا رہا تھا امامت کے تین قسم امامت کے کیا غور سے سننا امامت سگرا سگرا مانا چھوٹی امامت سگرا امامت وسطی درمیانی امامت کبرا ودی اب امامت سگرا کون سی ہے یہ مولوی امامت سگرا ہے پیر امامت وسطی ہے حاکم جو ہے بہمان یہ امامت قبرا پر لگے ہوئے ہے بےمان تم سغرا پر نہیں آ سکتے پھر قبرا پر کتنا ظلم ہے ان سکول والوں نے کیا آپ کو سمجھاؤں گا کہ امامت قبرا کیا ہے امامت قبرا پر نہیں لگ سکتا وہ علم بتایا نا میں وہ فرض ہے فریضہ علم فرض نہیں ہے علم وہی ہے علم قرآن سنت اور آئے تعلیم حساب کتاب تحریری علم یا حساب کتاب کا لکھنا یا لکھنا یا حساب یہ ہمارے اسے تعلیم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا جس طرح میں نے تمہیں لکھنا سکھایا دوسرے کو بھی لکھ دو یا, یا پاک ہے اس سے بزرگ فرماتے ہیں یہ فرض کفایا ہے تحریر علم حساب کتاب کا یہ ہمارے ہے نصاب میں لیکن یہ فرض کفایا ہے اگر فرض ہوتا تو اللہ تعالی یہ نہ فرماتا کہ جس طرح میں نے تمہیں لکھنا سکھایا دوسروں کو لکھ دو وہ فرض آئین ہے علم فرض عن ہے یہ فرض کفایہ اسے تعلیم کہتے ہیں مگر مقصد کیا ہو غور سے سننا جب قوم ملک کی خدمت مقصد ہو پھر اسے ہم تعلیم کہیں گے فرض کفایہ بھی تعلیم بھی ارے سن لو بے جب مقصد پیش ہو جائے ہم تعلیم نہیں کہتے ہم اسے ہنر اور کسب کہتے ہیں کسی کا مقصد ہے تو ملک کی خدمت پڑھنے والے کا سب کا مقصد بےمانوں کا پیٹ ہے سمجھ لیا نا جب پیٹ ہے تو بےمانو اسے ہنر کہو ہم اسے تعلیم نہیں کہتے تو ہم اسے علم کہتے ہو اس لیے میاں میا شاہ صاحب نے فرمایا موجودہ تعلیم ترقی اسباب معیشت ہے وہ بھی حرام وہ بھی حرام تو مولوی امامت سو رہا ہے قولی فیلی مالی پابندی ہوتی ہے سمجھنا اور کولی فیلی مالی آزادی ہوتی ہے تم زبانی طور آزاد ہو آزاد فیلی طور کام کے طور پر آزاد ہو آزاد مالی طور آزاد ہو کلی طور آزاد مولوی کے مقام میں قوم کو مالی طور آزاد ہے ارے چالیس مولوی مسئلہ بتا ہے نہ مانو تو وہ بنا سکتا ہے یار بات تو کرو اس میں ضرورت ہے منانے کی قوم ماننے میں آزاد ہے وہ منانے میں کمزور ہے کمزور پر گرست کرنا بز دل کا کام اور آزادی پر چونکنا بیمان بے وقوف کا مولوی کے مقام میں قوم ازاد ہے قولی طور سیلی طور چالی مولوی تمہیں نماز کہیں نہ پڑھو پڑھا نہیں سکتا پڑھا سکتا ہے تو سیلی طور بھی آزاد ہو گئی مالی طور مولوی روپیہ مانگے دو نہ مانگے وہ تم چین سکتا ہے تو قولی سیلی طور مولوی کے مقام میں بیمان تو آزاد ہے وہ امامت شگرا ہے جس طرح چھوٹا بچہ کپڑا اتار کر سڑک پر کھڑا ہو جائے گا پیر درمیانی امامت ہر بندہ امامت مولو امامت کرے گا بحث تمہیں بتا رہا ہوں کہ بحث امام یہی امامت پر بحث ہے سوچ کے کیا کرو تو تم نماز نہ پڑھو پڑھا سکتا ہے تو بے مانو تم ماننے میں آزاد ہو منانے میں کمزور ہے اور کمزور پر گرفت کرنا بےمان بزدل کا کام اور آزادی پر چونکنا بے وقوف کا کام ہے تو آزاد روپیہ مانگے تو نہ دو وہ چھین سکتا ہے نہیں چین سکتا سمجھنے کی کوشش کرنا تو قولی سلی مالی طور مزاد ہو گئی مولوی کے مقام میں جس طرح چھوٹا بچہ کپڑا اتار کر کر پیر امامت ہے وستا یہ نماز کا کہیں اثر تو ہو نہ پڑھو تو وہ بھی نہیں پڑھا سکتا یہ درمیانہ بچہ جس طرح کپڑے سے اتار امامت عالم ہو امامت اس کا عالم بھی ہو متقی پرہیزگار بھی ہو اگر متقی پرہیزگار نہیں ہے تو پھر وہ قوم کو کیا دے گا ارے مرید کے لیے جب اس کا اللہ سے تعلق نہیں مرید کے لیے کیا بھلائی طلب کر سکتا ہے امامت کبرا چپڑا سیدھی سی کمائی سب بئیمان امامت کبرا پر لانٹی بیٹھے ہیں جو سبرہ پر نہیں بیٹھ سکتے امامت قبرا عالم ہو متقی हो ہو عادل ہو امین ہو موت کے خزانے نا بےمان کھا جائے امامت کبرا جس طرح توم اور ہم کپڑا اتار کر سڑک پر کھڑے ہو جائے اب میں پوچھتا ہوں کہ مولوی بھی ننگا کھڑا ہے تیرے گسکا بھی درمیانہ بچہ بھی ننگا کھڑا ہے اور میں بھی नंगा کھڑا हूं لوگ آ چھوٹے بچے کو مارتے ہیں تو یہ شرم نہیں آتی نمگا ایسی قوم جیسا بےمان کی دنیا میں ہوگا وہ بےمان درمیانے کو میں نے کپڑا پہنانا ہے امامت کبرا حکومت نے پہنانا ہے چھوٹے کبھی میں جب میں ننگا ہوں تو بےمان مجھے پہلے ڈان سفتر میں بےمان ہر جگہ ننگے بیٹھے ہیں امامت قبرا کا کوئی میار نہیں ہے اسلام منصب ہوتا مقام ترقی جو دیتا ہے وہ نیکی پر دیتا ہے کردار پر دیتا ہے اور کفر جو ہے بھائی نمبروں پر دیتا ہے ہماری جگہ کا ایک وہ تھا دایا اتنا حسین تھا لوگ اسے دیکھ کر پر وہ ہر وقت سلوار یہاں رکھتا تھا کوئی کہتا ہے کہ کیا کر رہا وہ سو جاتا یہ ہمارے ساتھ کا ہمارے آنکھوں کا واسی کر لے تو بری اس کا چاچا تھا ڈائریکٹر تعلیم اس نے اس کو تحصیلدار لگوا دی جتو کو لالت ایسے قانون پر اسلام منصا بودا کردار پر دیتا ہے کفر دیتا ہے نبرو پر بدماش ہے لٹے رہے ہے کیسا ہے اسے تحصیلدار تھندار ہر طرح بنا دے لے بے ایمانی مامت ہے کا کوئی معیار نہیں لالت تمہارے سبرا پر دے تو قوم کھپی ہوئی ہے کبرا کو قوم کچھ نہیں کہتی روڈ دفتروں میں ننگی بیٹی ہے لوٹ رہی ہے سمجھا آ گئی جو سگرا کبرا کبرا بہت بڑی شہ عادل ہو امین ہو یعنی ملک کے خزانے بےمان کھا جائیں وہ سورو پڑھو ہو لانتی ہو تم امامت کبرا پر نہیں لگ سکتے جب تم امامت سگرا پر نہیں ہو تو کبرا پر کیا ہو کتنا بڑا ظلم ہے سمجھ آ گئی نا, نا؟, نا. تو امامت کبرا جب صحیح ہو جائے اس لیے ایک بادشاہ ایک بار بادشاہ با نے پوچھا اپنے سے ماحول ماحول کے دو قسم ہوتے ہیں سمجھنا ایک قدرتی ایک بناوٹی سہرا سمندر پہاڑ دریا سب یہ قدرتی ماحول ہیں اور جہاں بندے رہتے ہیں یہاں بناوٹی ماحول بندے اچھے ماحول اچھا بندے خراب ماحول یہ تو مولوی پر تکاضا کرتے ہیں لیکن بزرگ کیا کہتے ہیں انہوں نے لکھا کہ بادشاہی کے اثرات ہوتے ہیں ماحول پر ایک بادشاہ ایک بادشاہ یہ پوچھا بوڑھے سے وہ کسی نے میرے دادا کی بات سے دیکھی باپ کی اور میری تو دیکھ رہا ہے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا تو نے کہا حضرت میں نے تیرے دادے کی بات سے ہی بھی دیکھا تیرے باپ کی بھی تیری بھی جو کہ پر کیا لوگ پڑ جاتے ہیں انہیں کیا پتہ کہ ماحول پر اثرات بادشاہ کے اس نے کہا میرے دادا کی بات سی کیسے تھی اس نے کہا میں بیان کرتا ہوں آپ اندازہ لگا دیں آپ کے دادا کی بات سہی تھی عورت میرے گھر رات کو بھول کر میں جنگل میں بیٹھا تھا آ گئی میں نے اسے کچھ نہ کچھ دیا قوم کی بیٹی سمجھ کر صبح عزت سے روانہ کیا دادا مر گئے باپ آ گیا میرا دل بےمان ہو گیا میں کہتا ہوں بے وقوف تھا یار وہ زیور تو اتار لیتا الٹا میں نے دیا تیرا باپ آیا تو میں ماحول ہی بدل گیا میری نیت ہی بدل گیا اب آپ ہیں جناب تو اب میرا دل کہتا ہے کہ حسین عورت تھی زیور بھی اتار لیتا اور اس کی عزت بھی لوٹ لیتا یہ تیرے ماحول جو کہتے ہیں نا باد لڑکی عورت پر حملہ کیونکہ وہ حکومت اسکول والے جان کے کہتا ہوں بدماش لٹے رہے بے حیاء, کمینے, دلے, بے غیرت اور بزدل جو قوم کو مال کا تحفظ نہیں دیتے جان کا نہیں دیتے عزت کا نہیں دیتے حکومت پر فرض ہے کہ قوم کو مال کا تحفظ دے جان کا تحفظ دے عزت کا تحفظ دے یہ بےمان مال بھی لوٹ رہے ہیں عزت بھی لوٹ رہے ہیں جان بھی روٹ رہے ہیں. یہ کہاں سور حکومت کے لئے یہ تو ظالم کا مسلط ہے حضرت عمر عمر بین ستاب رڈی بی اللہ عمر بن عبد البدال عزیز سرچ مرلے میں گھر پانچ مرلے میں باقی اپنی اور سرکاری زمین میں گریبوں کو مکان بنا دے وہ تھے پرسور تم تو چوکی دار نہیں لگ سکتے بھائی مانو تم وزیر بن بیٹھے میں ایک ارب کئی کروڑ آبادی اور وزیر ہیں چودہ وزیر کتنے ہیں ہندوستان میں ستارہ ارب سے اوپر ہے. اور ستارہ کروڑ آبادی اور سو سے اوپر متن فرمائے گرگ میرا سگ دربا میں شبت کی چنی ارکان دولت ملک ہمیشہ فرمایا ہر بادشاہ میں کو خزانہ ایک وزیر دا خرچہ لکھا پیا چاہیے چھبیس ہزار چاہ دا خرچہ ہوئے لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی مکان بنوا دیا ادھر دیکھو پرن کے پرا پانچ بیگے غریب سرکاری زمین میں مکان بنا تو شبا سور نے سارے گروا دی اپنے مکان ہے دو ایکڑ میں یہاں دس لاکھ مرلے کی بیس لاکھ مرلے کی زمین ہے دو کلومیٹر فاٹک سے پارک ہے سیر کرتا ہے بہمان غریبوں کے مکان گرتا تو مکان بنوا دیے اور نواز کے مکانات ہیں دس مربے میں شاید کسی نے دیکھا ہو رہا ون روڈ پر جا کر دیکھو بیس منٹ کاٹ چپتی ہے ادھر بھی محلات ادھر بھی محلات تو غریبوں کے بئیمان مکان گر رہے کہو لوگ کہیں گے جی, جمہوریت میں سیاست میں شریف کا کیا واسطہ ہاں شروع اپنی بات پر ٹھہرو یہ نواز جو پچاس سال سے جمہوریت میں لڑ رہا ہے یہ شریف ہے اسے بھی کمینہ کہو جب تم کہتے ہو شریف کا ووٹوں میں کوئی واسطہ نہیں عام لوگ کہتے ہیں تو ان کو شریف کیوں کہتے ہو جو دنیا کے کمینے ہیں ظالم پیپل پارٹی کافی ہے اور یہ نواز شریف یہ منافق اور ظالم مکان گر رہے ہیں گریبوں اٹھتر کروڑ روپیہ لگ رہا ہے کانے تک ادھر بھی دیر سو فٹ سڑک ادھر بھی ڈیڑھ سو اسے تنگ کر دیا درمیان میں سڑک نکل رہی ہے کانے بس چلے گی خاص کیوں بھی تیری ماں کو چودنے جائیں گے 78 ارب دارہ لگا رہا ہے کانے جبکہ قصور کی بسیں خالی جا رہی ہے بےمانو تم قوم کا پیسہ ایسے گرا رہے ہو اٹھہتر کروڑ روپیہ خاص بس چلے گی ہر جگہ لوگ بس جا رہے ہیں کوئی خاص بات بس بس بسیں مارکیٹیں سور نے گرا دی میں لوگ بیٹھ پمپ گلا دیے مسجدیں بےمان گرا رہے ہیں کافر سو میل چکر لگائے گا دوارہ نہیں گرے گا منافق مناف ایمان اپنی مسجدیں گر رہے کیا جہاں لڑکا برباد ہو جاتا ہے وہاں سور لڑکی بھیج رہا ہے لانت ایسی مسلمان لانت لت لال غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے میں نے آیا مبارکہ پڑھی اللہ نے فرمایا فلاح اکسم و بے مواقع نجوم محبوب کچھ میں جی تھا تارے لہن پہلی شاہ ادب ہے دوسری شاہ غیرت ہے اور تیسری کفر کی مخالفت یہ ضروری ہے مجھے ددالی نے لکھا سارے اصول پھر وہ اپناتا ہے کفر اور کافر سے محبت مخالفت نہیں رکھتا فرمایا ہے ڈائبل قتل یہ سن تو محبت رکھتے ہیں میں نے منافق کہا قرآن کیا ہے وہ مسلمان و سوا کافروں کو دوست سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کافر سے بنائیں گے تو عزت ملے گی یہ منافق کہیں قرآن فرما رہا ہے لمیہ بئی مانو ساری عزت کا مالک تو یہ منافق جو مینک نے کر دیا قرآن سے ثابت کر رہا کون سی بات کر رہا ہاں اللہ نے قسم اٹھائی متعدد مقامات پر قسم اٹھائی اپنے رسولوں کی تعریف کی تو اللہ نے قسم اٹھائی جہاں قرآن مجید کی تعظیم کی بات ہوئی وہاں اللہ نے فرمایا محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں جہاں تارے ڈوبتے ہیں اور تو جانتا ہے کہ یہ میں عظیم قسم اٹھا رہا ہوں کہیں اللہ نے قسم اٹھا کر یہ نہیں فرمایا میں عظیم قسم اٹھا رہا ہوں اپنے محبوب کی تعریف کی سب کچھ یہاں اللہ نے قسم اٹھا کر پھر دوبارہ فرمایا اے جاننے والے ہو تو میں نے عظیم قسم اٹھائی ہے قرآن کریم کتاب متنوع نلا یا مشو الا المتو هارون یہ میرا محفوظ میں تمہیں قران دے رہا ہوں یہ میرا عزت والا ہے اسے پاک جب نہ ہو انگل بھی نہیں لگانا اللہ کے نام کی شان تو اس سے بات کرے پیر نعرلی شاہ صاحب کو کہا کہ سر عرض کی ملہ اشتہار لگا رہے ہیں میں کہتا ہوں خاص صاحب کہتے ہیں ملہ نہیں کہیں کار دے اے نہیں فرمایا کھوتا نہیں کہیں کار ملا ویری موڈ آفر میں وہ ماہ دا ستوا دے دیو جہ لوگ اشتہار اللہ کا نام تلے سٹے ماں کے نزدیک کافر کو کافر نہیں من کافر ادب بتا رہا نالیوں میں اشتیار دس سال کرانا نیچے اب بارش میں سارے اشتہار سر بئیمان یہ لگا رہے ہیں ملا یہ بےمان ہے ان کو کوفر میں شک نہیں کرنا اللہ کا نام نیچے پڑا ہے نہیں اٹھایا تو کافر ہو گیا جی م تو نیچے گیڑنے والا کب مسلمان ہے ادب دوسرا ہے غیرت اسلام کی غیرت اسلام بھی بین کی غیرت دیتا ہے غیرت نہیں تو کچھ نہیں ہم نہیں دیکھتے مکان محلہ گدی پھر میں عربی شاہ صاحب نے فرمایا کہا جی فلاں سیاد ہے وہ پردہ نہیں آپ نے فرمایا وہاں کے نزدیک جو سیاد ہے تو پردہ نہیں کرتا سرمایہ ماں کے نزدیک کاشی ہو سکتا ہے سید ہو سکتا ہی نہیں yes, اور یہ ہمارا پتا بحث ہے ہر سید کو پیر سمجھنے والا گمراہ اور پیر کے بیٹے کو پیر سمجھنے والا وہ بھی گمراہ اگر اس کے سیاح مال نہیں ہیں تقریرا پھر کو پھر کی مخالفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہانی رہتا ہے حدیث پاک ہے مسجد رنگ میز کریں گے جتنے نماز پڑھیں گے مومن ایک نہ جب تیرہویں صدی لگی مہاران شریف والے رو پہ خلیفوں نے پوچھا کیوں روئے فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہوگا اللہ تعالی بغیر مانگے دیتا ہے ایمان جب تک نہ مانگو نہیں دیتا ایمان مانگا کرو اور ایمان سے محبت کرو بہت پرفیتن ماحول ہے آپ نے فرمایا مسجد رنگ بیز کریں گے جتنے نماز پڑھیں گے مومن ایک نہ ہوگا مسجد والے ہوں گے بارہ لکھے ہوں گے ایمان مانگا کرو پھر ہم کہتے ہیں کہ غیرت غیرتھ گئی غیرت اور غیرت اور کا کبھی <laughs> جدا نہیں حضرت علی نے فرمایا یا رب العالمین تباہ کر دے تو صاحب نے پوچھا کون کس کو آپ نے فرمایا بے غیرت کو <laughs> بے غیرت کی بہت بری چیز ہے ہمارے امام ابو بو فرماتے ہیں جو عورت ہاتھ کی اکیلی کاٹ نکال کر بہت جاتی ہے گھر والے کو نہیں ہوتی ہے وہ یوس ہے اور یوس پر حرام ہے جب عورت بہت جاتی ہے فرشتے لانت کرتے ہیں اور جس پر لانت کی جائے وہ رامت سے دور ہو جائے گھر والوں پر بھی لانت کرتے ہیں اس پر بھی لانت کرتے ہیں کرنا فیب یو تکن بلا تبرج نا اے مسلمانوں کی اور تو گھر کی رہو یہ جہلانہ پرانا رواج چھوڑو بزرگ فرماتے ہیں بے پردگی ابو جال سے بھی پرانا رواج ہے میرے پاس ایک بندہ آیا جی مول صاحب میں کیا ہے داری منڈا امامت کرا سکتا ہے وہ ہمارا ایک مریب تھا اس کی چھوٹی رہی تم نے کہا ہاں کہتا ہے تو بھی فارے گا پیر بنا ہوا ہے وہ میں نے کہا بیٹھ اسلام میں کیا ہے کہتا ہے فارغ پھر واجب پھر سنن محدود میں حکم <متحدث> منا امامت کر سکتا ہے, ہے, نہیں. کیا ہے؟, ہے سنت میں نے ہے؟ ہے واجب. واجب کے چھوڑنے والا زیادہ مجرمہ ہے یا سنت کے چھوڑنے والا کہتا ہے یہ بات نہیں پوچھے واجب کے چھوڑنے والا زیادہ مجرمہ ہے تو ایمان میں نے کہا پردہ واجب اس کی لڑکیاں سے دور میں جاتی تیری امامت نہیں ہے ایمان تیرا پردہ نہیں ہے اٹھ کر بھاگ گیا عورت کے لئے سب سے بڑا زیور پردہ ہے سب سے بڑا زیور جب آل جزائر کو فرانس نے فتح اس کے بعد اس کے بعد کفر کی مخالفت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ نے اے موسیٰ علیہ السلام تو نے میرے لئے کیا کیا یا رب العالمین نمازیں روزن صدقات خیرات قبلی اللہ نے فرمایا یہ اپنے لئے کیا تو نے میرے لیے کیا کیا یعنی تو فرما فرماؤ میرے لیے کر میرے دشمن کو دشمن سمجھ اور میرے دوست کو دوست فرشتے سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کے پوچھے گا اس کے نام آئے مال میں کیا ہیں یعنی بلا عالمی ساری نے کیا ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ نہیں یہ دیکھ اس نے میرے دشمن کو دشمن سمجھا تھا یا رب العالمین یہ نہیں آئے تو حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اسے اٹھا کر جاننا میں ڈال یہ کفر کی مخالفت میں رہی الٹا موافقت آ گئی اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگا کرو اسلام مانگا کرو تیرویں صدی کا ایک دن کھڑا تھا اب تو پندرہویں میں آ ایک بستی میں بھیجا اپنے اپنے خلیفوں کو تھی یا حضرت کل میں پڑھنے والے سارے تھے مومن چھ تھے اس وقت اللہ سے ایمان مانگا کرو یا رب ہمیں اسلام پر رکھ اور ایمان پر مار بہت بڑی نعمت ہے اسلام اور دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے بدلا تعے پسوا آیا ایک درام آ بھاگ پڑا کیونکہ مومن کے لیے پہلے جائز نہ جائز حرام حلال بعد میں ہوتا ہے تو بےمان ہے نفع نقصان بعد میں پہلے حرام حلال جائز نہ جائز نفع نقصان تو بےمان لوگ ہیں ان کی نکاب میں حرام حلال جائز نہ جائز ہوتا نہیں اور نفع نقصان یا آج کل یہ مرض عام ہے وہ بھی مادی تو گرام تھا لے کر بھاگ پڑا شادی کا درم تھا یا سونے کا پتن تو دانے پیسنے والے تو نہیں جس سے دانے خریدے دانے صاف کرایا اس کے پاس گیا اس نے کہا میرا نہیں ہے اب صبح چودویں لگ گئی ایک دن کھڑا تھا اب وہ باہر نکلا کہتا ہے بہت بڑا بے وقوف ہوں چک ہو رہے انہوں نے نہیں لیا آیا ہوا درام دینے گیا میں صدیت میں انہوں نے نہیں لیا اب دانے پیسنے والا آنکھ ملتا ہوا اٹھا کہتا یار میں تو بے حقوفی کی در پر آیا ہوا ہے درام جا ہوں اس کو کلمہ بھول گیا تھا یا میرا ہے ارے وہ بھی بھاگ پڑی عورت بھی بھاگ پڑی دانے بیچنے تینوں بھاگ پڑے ناک بھی باہر آ گیا اس نے کہا میرا ہے اس نے کہا نہیں نہیں مان کہتا ہوں میرا ہے تین کس میں اٹھانے لگتا اس نے کہا بابا چلے جاؤ بے وفو یہ میرا تھا مجھے بھول گیا مجھے رات یاد آیا تو ہم چلے جاؤ ایک پہلے بتایا ایک بڑا کفر یہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہے کافروں کی چیز کیوں استعمال کرتے ہو سنا یہ بہت بڑا کفر ہے بہت بڑا ایک سوال ہو سکتا ہے غور سے سننا ایک سوال کر سکتے ہو کہ یہ مادی کمالات اور مادی ایجادات اللہ و تبارک و تعالی نے روحانی لوگوں سے کیوں نہیں ظاہر کرائی تاکہ ہم نے بھی استعمال کرتا تھا ہمیں کوئی تانا نہ دیتا مادی لوگ کرتے تو ہمیں تانا دیتے ہیں روحانی لوگوں سے ہو جاتا تو ہم ہم نے بھی استعمال کرنا ہے اس کا جواب یہ ہے غور سے سونا جتنا بادی کمالات اور ایجادات ہیں ان میں برائی بھی ہوتی ہے اچھائی بھی ہوتی ہے نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے موبائل کوئی چیز سمجھا ہوں میں <laughs> اس میں برائی بھی ہے یہی بھی تو عورتوں کے فوٹو کھینچ لیتے ہیں ایک عورت کے اپنا وعدہ وغیرہ برائی کا اس سے کر لیتے ہیں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے ہر ہر مالی ایجادات میں نفع نقصان اور برائی اچھائی ہے قانون یہ ہے جو کوئی ابتدا کرے برائی کی ایجادات میں جی جتنے لوگ وہ برائی کریں گے اس کا حصہ ضرور لکھا جائے گا جتنے نیکی کی ابتدا کر لی جتنا لوگ کریں گے اس کا حصہ نیکی میں ہوگا یہ قانون قدرت ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ گوارا نہ ہوا اہل روح لوگ ایجاد کریں پھر وہ برے پر استعمال ہو تو روحانیت ڈبے میں آتی ہے روحانیت کیا آتی ہے ڈبے میں آتی ہے اللہ نے مادی لوگوں سے ایجاد کیا پھر ہم نے بھی استعمال کرنا ہے غور سے سننا مسلمانوں نے بھی کرنا ہے ہم نہیں استعمال کر رہے بجلی وغیرہ سب استعمال ہم بھی کر رہے تو اللہ نے باعشرا کا قانون بنا دیا غور سے سننا بائے کا خرید و فروخت کا جاتے تھے کھجورے لے جاتے تھے دانے یعنی خشک لوہا تانبا سونا چاندی دانے یہ ہم کافی سے کر سکتے ہیں اس کی پکی چیز نہیں کھا سکتے جس طرح نمک پیسا جا رہا ہے اپنا پیسا کرو نمک میں کینسر کے کترے اوپر بوتل لگی ہوئی ہے کترے جا رہے ہے یہ جا کر دیکھو اس لیے نمک کا کہاں کہاں بچے معاشرہ یہودی کے ہاتھ ہے تو اللہ نے بھائی شرح کا قانون بنا کر ہمیں آزاد بھائی شرح کے دو تقاضے آئے ہاں غور سے سننا احسان کو بھی ختم کر دیتی اور ملکیت کو بھی ختم کر دیتی آپ نے سائیکل موٹر لیا ساٹھ ہزار دیا کاغذات لے لی وہ کہے گا میرا ہے ارے جس نے دے دی دیا وہ نہیں کہہ سکتا میرا ہے کافر کیا کہے گا؟ <laughs> کہ بھائی شرح سے ملکیت اور احسان ختم ہو <laughs> احسان بھی نہیں ہوا ہے یار بس پر جاتے ہو ایک ادھر خنچتا ہے ایک ادھر خنچتا ہے یار میری بس پر ویسے تو وہی احسان سمجھے گا کوئی احسان نہیں اس لیے بائیں شرح سے خر... خرید و فروغ سے احسان بھی ختم ہو جاتا ہے اور ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہی ختم نہیں ہوتی احسان بھی کیوں میں <تصفح> سائیکل موٹر کا مجازی مالک ہوں وہ تو میرا اور سائیکل موٹر کا حقیقی مالک سائیکل موٹر کا میں مالک وہ تو میرا مالک ہے جب میں خود مملوک ہوں میری چیز تو بطری کا مملوک ہو گئی اور پیسے بھی دوئی. اس لیے اللہ کا احسان کبھی ختم نہیں ہوتا بھائی سے اس کی ملکیت بھی ختم نہیں ہوتی باقی سب کی آپ جو کہتے ہیں اس کے بعد اس کا فلاں کھائے ہے, ہے اس نے اس کو خدا سمجھا لیا اللہ کو کیا ایمان سے یار سائیکل موٹر کو اپ جیسے نے دیا وہ آخر کہیں میرا ہے جوتنی مارو گے خرید و فروخت سے میت مت منتقل ہو جاتی ہے زمین لیتے ہیں سارا بن کرتے ہو پہلے کو کوئی مالک کہے گا بیوقوف ہے سوا اللہ کی ذات کے اس کی میت جس نے اس کی خرید کے بعد مجھے ایک بندہ آیا مجھے کہتا ہے جی حضرت صاحب میں نے کہا میرا سوال ہے میں کیا کہتا ہے سائیکل موٹر پر جو چار کرا ہے اس کو کس نے بنایا بنایا نہیں اصل تخلیق اور موسر کی وہی ہے تم کا بھی کوئی پیدا کر سکتا ارے بےمان ماہیت تبدیل کرتے ہیں یہ اصل چیز تخلیق ہے کوئی کر سکتا ہے تکلیف تم کا بھی کوئی پیدا نہیں نے کہا کس پر کس نے بنایا میں نے کہا یار میرا سوال ہے کہتا کیا میں نے کہا جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا کر یہ ایک میں علی میں آیا ہوں یہ میں سال دیتا ہوں کہ بریلوی شکی میں راج ہوتا ہے میں آیا علی پور وہاں دیوبند تقریر کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں ہم ان میں ہر جگہ میں صدیق اکبر جیسا ہوں اب وہ بریلوی ناراض ہو گئے سپاہ خراب یار صدیقی جیسا تو ہم بیاہ کے بعد کوئی ہے نہیں تو اس سے لڑنا چاہیے وہ بے بے تو بےوقوف ہیں بدمسلک لوگ بےوقوف ہوتے ہیں تو شیت پر چوک ہے اس میں شام کو بریلوی سپاہ خرابہ اہل خبیس جو بند سارے اکٹھے ہو کر سو بندہ کڑا تھا میں, میں نے کہا جا یہ رش کیوں کی جلوس مجھے کیا بتاؤ میرے لڑنے کے لیے کھڑے ہیں تو جب میں گیا ایک بول پڑا اگر لڑ پڑتے اس دن مجھے اللہ نے بچایا نورانی نورانی کر رہے بتاؤں ووٹ میں بتاتا آپ کا نورانی اور کتنا ووٹ ہے دو تین تو نہیں ہوتے تو میں نے کہا کنجریاں مار دیں جو چالیس چالیس سال چکلے پر بیٹھی ہیں برابر تین کنجرے تمہارے سائز کو گئے تو جیسے جلوس آیا واپس ہو گیا لیکن انہوں نے مشہور کر دیا کہ وہ کہتا ہے نورانی اور میں میں نے کہا تو میں اس دن بھی لڑکے ایسے ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے تھے کے کسی ان مولوی نے کتنا بیس کی بیس کی کرو. اس دن بھی ایک لڑکا بول پڑا میں اتر گیا جب دیکھا بھی لڑکے ہاتھ دے کر کھڑے میں نے سائیکل سے اترنا تھا ایک لڑکا بولا کہ تو کہتا ہے نورانی اور کنجری برابر ہے میں نے کہا نورانی اور کنجری کا میں نے کہا ووٹ برابر ہے وہ سارے میرے میں پڑے اگر نہ بولتا لڑ پرتا اللہ نے مجھے بچانا تھا انہوں نے فتنہ کیا یہ فتنہ بھی ایسے میں جب یہ ایک بندہ آگے بڑھا کہتا ہے فدیق اکبر کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے میں نے کہا میں جیسا ہے انہوں نے کہا پھلو اس کو سارے لمکے میں نے کہا یاد تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو میں صدیق جیسا نہیں ہو سکتا کوئی نام تو صدیق جیسا تو بیا کے بعد کوئی نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو ہم بیاہ میں نہیں وہ سارے جیسے آئے سارے واپس ہو گئے اللہ نے مجھے بچا لیا میں نے جلال پور بٹیا تقریر کی تو بند بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا کہتا ہے جی آپ کی تقریر مجھے بہت پسند آئی لیکن میں پوچھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں میں نے کہا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناظر حاضر ناظر ہیں وہ ہمارے خیال میں نہیں آ آپ کی شان کے نہیں لیکن بےمان جس کو تو حاضر ناظر سمجھتا ہے مجھے یہ بتا شیطان حاضر ناظر ہے پیچھے <laughs> جی. <laughs> نہیں دیکھا کیونکہ اس کو مانتے ہیں ہر بندے کے ساتھ بیٹھا نفت پر ہر جگہ نہ بلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کہنا آزر ناظر اس کو نہیں کہتا آزر ناظر جس طرح آپ ہیں کوئی ہو نہیں تو <تصفح> <پر تصفح> کیا پتہ ساری کائنات آپ کے آگے سروں کے دانے کیا ہے <تصفح> ہم سوچ ہی نہیں سکتے اور بےمان جس کو یہ آزر ناظر کہتے ہیں وہ تو شیطان ہے ما کان <تصفح> <تصفح> اللہ بلکہ اللہ یتبی مرسل ہی میں عیشا اللہ کی شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب دے لیکن رسولوں جن کو چن دیتا ہے غیب دیتا ہے تو ایت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اور رسولوں کے پاس بے علم غیب اٹائی ہے اٹائی وہ ذاتی طور علم غیب متین غیب کا منکر کافر ہے نس کا منکر ہے اس لیے اللہ نے فرمایا بے بادل <سؤال> کتابیں وہ تک فرو نہ بھائی مانو بعد میری آیات مان دو سارے بھائی دیو بند رکھتے آئے ہمیں ایک اللہ کافی ہے کوئی بیٹھا ہوگا تو میں کر رہا ہوں بات دھرتا نہیں لکھتے آئے کہ ہمیں ایک اللہ کافی ہے لکھا ہوا ہوتا ہے صحابہ کہتے تھے ہمیں اللہ اور اس کا رسول کا اس کی دلیل کیا ہے ہمار صلاح کا اللہ کا فتح اے محبوب ہم نے لوگ اس کے لیے تمہیں کافی بنا سن اللہ تبارک آل آل و, و تعالیٰ ذاتی طور کافی ہے محبوب تو بنا کر بھی ہم یہ کہتا ہے دیوبند جزوی جزوی علم میں نے کہا بےمان عطی اور ذاتی کا فرق رہے گا میں نے کہا علم غیب دوسرے کے لیے شرک کا کہتا ہے ہاں تو میں نے کہا اللہ کی جز میں کوئی شریک ہو سکتا ہے بہمان وہ تو, تو کل جو پاک ہے جز میں شرکت کل میں ہوتی ہے ہاں یہی ہے کہ وہ ذاتی طور عالم غیب ہے رسولوں کو اللہ نے جنا اب میں نے کہا میں نے آیت اس بات میں اس بات میں پیش کی کہ اللہ تعالیٰ جنواتا ہے اب مجھے تو ایک حدیث اور ایک آیت پیش کر اللہ نے یہ تو فرمایا میں عالم الغب ہوں لیکن ایک آیت ایک حدیث پیش کر اللہ نے فرمایا ہو میں نے جنایا بھی کسی کو نہیں کاسپو اے میرے نبی تمہیں اللہ کافی ہے وہ میں نے تباہ اور مومن جو تمہاری اتباع کرتے ہیں وہ بھی کافی ہے لوگوں سکول والوں کا ان ظالموں کا وحشوں کا درندوں کا تمہیں ظلم سناؤں جو زمین آسمان سے بھی بئیمانوں کا ظلم زیادہ ہے لٹے رہے آرام خانے بان پرزا خراب ہو چیز خراب ہو دوائی خراب ہو بے ترین لوگوں کے نزدیک یہی اصول ہے کہ اس کی خرابی کمپنی اور فیکٹری کی طرح منصوب ہوتی ہے بیمان نہیں کہے گا پتہ نہیں یہ کون ارے پرزا خراب ہو فیکٹری کو اچھا کہو گے پرزا خراب بناتی ہے فیکٹری کو, کو کوئی اچھا کہہ سکتا ہے بیمان بھی نہیں کہہ سکتے دوائی خراب ہو کمپنی کو اچھا کہو گے نہیں کہو اس کی خرابی اور کمپنی کی خراب منسوخ ہوتی ہے ایمان سے کہکون یار ایک کوئی بندے کا بیٹا دکھا سکتے ہو چپراسی سے لے کر توڑ تک کوئی بندے کا بیٹا ہے لطے حرام خامے بوزل یہودیوں کے غلام پتہ نہیں میں سارے ڈگری گنتا ہوں یہ آگے سارے برے پر فٹ کرتا ہوں یہ بے ایمان ایک اور بے وقوفی سناؤں آخری بات غور سے ان سکول والوں کی بے وقوفی اتنا بڑی سناؤں بےمان جی جو سمندر میں ملاو وہ بھی بیمان اور پاگل ہو جائے پتہ نہیں ان میں عقل کیا ہے یہ ہیں کیا بلا میں تو سوچتا ہوں <laughs> یہ سکول والے کیا بلا ہیں کہ انہیں عقل نہیں آتی دیکھتے نہیں اپنے آپ کو اپنے پرزو کو نہیں دیکھتے بھائی ایمان پھر علیہ نور لکھا ہے میں ایک اسکول میں گیا میں نے کہا السلام علیکم شریف ماسٹر بولا وعلیکم السلام کیسے آئے میں نے کہا جناب کی زیارت کرنے آئے کوٹ کھڑا ہوا کہتا بزرگ نہ ہوتا لار پر پڑتے وہ کیوں میں نے گالی دی ہے کہتے ہم عالم آئے مزاق کا سن ہے تو میں نے کہا یار میں نے عالم کہاں ہے کہتا ہاں ہم جانتے ہیں بزرگ نہ ہوتا ہم تجھے پوچھ لیں میں نے کہا یار بہر تو میں دیوار پر پر کرائیں ہوں علی المنور ساری دیوار علم علم خالی تھی دائی مان جا میز جا پھر تو مالے مشکر دن کو کہو تم مالے کی جوت مرا پھر تم بھی حالے مو بندے کے بیٹے بنو کوئی سنن جواب ہوتا تو دیتے اب بے کوفی سناوں مسلمانو اور سے سننا میری تقریر اللہ نے فرمایا تذکرین الذکرتن فاول مومنین محبوب نصیت فرما فیدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان باتیں تو بہت ہیں اب تمہیں آخری بے وکوش ہو ایک تو یہی سنا رہا ہوں لگایا تھا لشیا عمرہ. عمرہ. کسی صوفے بچے نے نہیں لگایا کسی <تصف> ماں چود نے دی گالی دیتے ہو میں نے کہا یار قرآن کچھ تصور ماں بہن پر چڑھ جاتا ہے کہتے ہوں مستر مجھے کہہ رہا ہے مجھے جاتے ہیں ان کو کیا تمیز میں نے کہا یار ہم تم بدملو کتے سور سے دلیل میں نے کہا اللہ نے فرمایا، خود ہو گئے اللہ نے جانور چہ جاتا ہے ماں بہن ہاں تو اللہ نے فرمایا تم اس سے بھی بد ہو تو ماں چوتھ بہن ہو خود بخود ہو گئے پھر بعد میں ارے نام آم ہوتا ہے ٹیکس اللہ لشیاہ کی بات کر رہا تھا <متحدث> فقیر اسے کہتے ہیں جس کی آمدنی کم ہو خرچہ زیادہ جس کی آمدنی <متحدث> خرچہ <متحدث> حکومت کو چاہیے اس کو دے وہ فقیر ہے آمدنی کم ہے بھائی حکومت اس کو دے یہ جی ٹیکس اس کو چھوڑتا ہے میرے پاس ایک بندہ آیا کہتا ہے پانچ ہزار تنخواہ آئے پچیس سو کرایہ تین ہزار بیلا آیا پچپن سو سے میں <متحدث> نے سورو خدا تمہیں تباہ کرے غریبوں پر ٹیکس اور پیراسیٹامول کی گولی پر ہزاروں ٹیکس ہیں جو غریب نہیں دے رہا کچوں بھر یہ یہودی فتنہ ہے کہ ایک کماتا تھا دس کھائیں اب دس کمائیں دس نہ کھائیں اور تبھی سات کمائیں بنا ہم ان سوروں نے ٹیکس لگا لگا کر بیڑا خرک کر دیا قوم کا اور ٹیکس گنے نہیں جاتے سوروں کے ایک یہ ظلم دوسرا ظلم مولوی کا ظلم تو نظر آ جاتا ہے ادھر تو ہم ہیں نا ادھر اندے ہے انجان بن جائیں گے کہتے ہیں جوتے ہیں ظلم فریاد بھی نہیں کرتے بےمان لوگا دی کے لیے فریاد نہیں کرتے <laughs> <laughs> میں کہ. خراب ہے سلام ہاتھ نہ جی جی مول مولوی خراب ہے ارے بل بل ایک وہ ظلم جو زمین آسمان پہاڑ ملاؤ اس ظلم سے نہیں <سطور> <سطور> بیٹے بنو یا کو عالم علم نہ کہو؟ ہے نہیں علم کا <سطور> فائل عالم ہے نہیں سر لے گیا ریسٹ ہاؤس میں مسلمانوں <سطور> دس بجے دن گرمی کا دن تھا بجلی بھی چل رہے تھے بلب پکے بھی چل رہے تھے چل رہے تھے بندہ کوئی نہیں میں نے چوکی کو بلایا میں نے کہ مراد یہ بجھاتا کیوں نہیں کہتا ہے تین تین لاکھ تنخواہ ہے لٹرین میں بھی اے سی لگا ہوا ہے بے غریب عوام دیتی ہے یہ سول کیوں بجائے کیوں سولہ روپے یونٹ ہو گیا کبھی سوچا اور گدھے کی طرح ہم مار کھانے والے تعلیم ہے یہ سولہ روپے محکمہ مال انار وابڈا ایک کروڑ روپیہ ایک مہینے کا خرچہ ہے بل کا نواز کا محلات کا اسی طرح تو سارے وزیر مال انار وابدا سکول کالج یہودی پرستی فوج پولیس سارا بل تو دے رہا ہے گڈھا کی طرح ہمیں لوٹ لے سولہ <تصفح> <تصفح> روپئے یونٹ لانتی ہو بجلی تم جلاؤ اور بل ہم <تصفح> دے ایئر کنڈیشن پر بیٹھنے والا سور تیرا بل دے جو غریب دو سو دیاری کماتا ہے ڈھوپ کر <تصفح> کیوں یار میں نظر نہیں آتی اس ظلم کو ہم کیوں ظلم نہیں سمجھتے کیوں ہم مر گئے ہم نے کبھی بات کی کبھی فریاد کی بھی بہمان ہو یہ سولہ روپئے یونٹ ہم کیوں بھرے اسکول والوں کا بل ہم کیوں بھرے پولیس کا فوج کا مجھے ایک بندہ کہتا ہے فوجی نوکر ارے فوج کی اور باہر بڑھے نا وی سی آر ٹی وی سارا دن چلتا ہے وہ بل دے سور باہر پہ رہے چلتے بل تو دیتے ہیں ہم گریب وہ سور کیوں کنات کرے ایک بات یہ دو سمجھ آ ظلم ہے نہیں ہے یار اور کس کا ہے سکون والے سوروں کا ہے اور کون ہے عالم کو چوکیدار نہیں لگاتے نہیں نہیں سور کا ہے جہاں سور کھانے والے ہو جائیں وہ تو سوچ پھر وہاں لڑکیاں بچتی اور تیرے سامنے آئے میں کیا بیان کروں کہ لڑکیاں نکل نکل کر جا رہی پیسے گھر کے لے کر جا رہی ہے اور ترا ہوا ہے لڑکی کو سبھی اتنا اتنا چھوٹی سکول جا رہی ہے بھائی مان سے گھر بیٹھا یہ باہر نکالنے کی چیز ہے وقت نہیں ہے عورت کا ماں بتا سکے عورت کا فتنا کتنا بڑا ہے بھائی نام عام ہوتا ہے نہیں اور لکب خاص ہوتا ہے یار یہ تو کہ میری جو تقریر ہے وہ ایمان والے کے لیے تو نام عام لکب ساری دنیا کا نام ایک ہوگا ارے ساری دنیا محمد سین رکھے گی وہ بے سکول والے جب دنیا کا نام ایک نہیں ہوتا تو لکم سب کا کیسے ایک ہو گیا سمجھ ان بےمانوں سکول والوں کی بے وقوفی جو سمندر میں ملا نا وہ بھی پاگل ہو جائے بس یہ گا سر کنار سار, سار مجوسی سار یہودی سار یار سار جس کو کہہ دو کافر محمد سین رکھے گا ہم رام چندر نہیں رکھے گا جب اس کا ہمارا بہ مانو اے نام ایک نہیں تو لکب کیسے ایک ہوگا سار جناب علی کرو گے کافر ہو جاؤ گے کیونکہ اللہ نے کل نام ڈال خود تو سو سے بات فرمایا ہے اس لیے کافر کی تعظیم کرنے والا بھی کافر ہے جناب علی نہیں کہہ سکتے جو کہتا ہے کافر کو ہم جناب علی کہیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں تو پھر سار جناب علی کیسے ہو گیا میری اصطلاح میں سار مانا دلّے جاتے ہیں ہاں سار کو کہے تو چڑ گئے تو تمہاری ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھی مائیں خواتین تقریر کرتے تھے خواتین و حضرات وہ خاتون جنت سے تعلق تھا اب اس بھائی من کیونکہ ہمارا اسلام امتیاز کرتا ہے نام میں کام میں ایک نہیں ہوتا افال میں اقوال میں عقیدے میں فرق ہے ہمارے اسلام میں یہ فرق باقی کسی مذہب نالی کا پانی یا ڈم مجب ہر چیز ڈالتے لیڈیز خاتون کی بجائے اب لیڈیز آج جس کو دیکھو لیڈیز لانت لیڈیز پر اور تج پر بھی خاتون جنت تعلق خاتون خاتون کی بجائے تو لیڈی کہتا ہے اپنی یہودین ہر لیڈی, لیڈی، لیڈ جس کو بھی کہہ تو انگریزی لگا بھائی نا سر جسم کو بھی قید تو لیڈی کا میں مانا کرتا ہوں جس کا سو یار ہوں سو خزم تو اپنی تحزی گاؤں میں دنیا میں برباد ہوتی ہے تحذیبِ غیر کی جو رکھی ہیں پر اسلام آخر ختم صریح پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی صحاب محمد و بارک وسلم انہا اندلناہو فی لیلت القدر و مادر آکم آ لیلت القدر لیلت القدر خیر من علف شہر تنزل الملائکہ تو روح فیہا بیذن من صلی اللہ علیہ فضر بسم اللہ فتح بےحم دربے بسم اللہ اللہ یو اللہ یق اللہ احد اللہ یق اللہ قل عہد بسم الله الرحمن الرحیم كل هوو والله آد الله السد لم يلت ولم ولم كل قوفدس الله الرمنورين كل آ اوضو بر سال من ش ما خل و من ش غ سکن ذا و من ش ن س سلو و من ش حد ضا ص الله الرحمن الريد كل آ اووز بر النمللك الناس اله ن من ش واصل خلنااس الذي وزو في صدورين ن من الجين الرحمن الرحیم الحمد اللہ الرحمٰن الرحیم عامر اللہ کل کتاب الارکین اللہ, اللہ, اللہ کا عمار جلامن قبلک وبلاخرات امجو کے ہوں اولائک اعلی حضر میں ربین واولائک هم المفلحون ان رحمت الله قریب من المؤمنین دعواهم فيها سبحانك اللهم وطاليتهم فيها سلام فاخر دعواهم الحمد لله رب العالمين عمر صل نا کا الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد يصلون على النبي يا اي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى وصل الله تعالى على اخر خلقه ونور ارضيه وزينته فرشيه محمد وعلى اصحابه وعلى ال بيته وعلى اصحابه وعلى ازواجه وعلى ذريته اجمعين برحمهك يا ارحم الراحمين قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك اکبر اکبر متولی کون میں کون ہے جو متعم پکائے جو میں تقریبات خرچہ کی تھی ثواب ثواب ہاکو نا اے دا ثواب خدا دے تیرے مل کیتے قبل تو اچھا لڑکے دا نام محمد جمیل احمد بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار ہم نے یہ تقریر ہے اسو الفراز 75 منور مسعود محمد رشتے دار خاص طور پہ جمیل احمد جمیل احمد اگر ان اپنی جتنا انہوں کو مقصد ہے خیر جرا پاتی بیٹن کام یاف سکتا ہے اسلام در اکیت ایمان در ہر تکلیف دکھ کرنے چاہرے ایک بات ماں کریں نا میں کوئی باتیں وہ ہوتیں ایک گھار گے کرو دروانے میں روگ گے کرو شیطان دے نو کوترین ایک دا گھرے میں تکلیف دے رہاں دے انہوں نے کام ہی, ہی ہوئے شرارت بیوی کو لڑایا گھار رہے چیرے فطور بزور کے مرید, نکل گئے <تصفح> <تصفح> تو فرشتہ آ گئے یاد کی بدلو حالات نہیں بدلے تقسیم کرو کرو سن کر پوجا رات کو سوندے وقت یار بولانا آپ کو اپنی اہل و ایال، خان، مال سب تیری امان میں اپنی سواری کو پیسے آری امانے باہر بن گھر والی کو امان دے کے امان. تو اللہ تعالیٰ رحمت بخش بھائی کوئی گاڑ میں نکل گیا بندہ غلطی